جب بھی مدینہ منورہ حاضری ہونا امیر سنت کا ایک ہے معاملہ کہ بالکل نہا دو کر اور کپڑے نئے خوشبو عمدہ خوشبو اور مفتی صاحب جو امیر سنت کا جو انداز دیکھا آقا کی کا بارگن جائے اتنی دور سے ننگے پیس واقعی وہ جو شیر ہے نا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں یہ ہم اپنے لیے تو بولیں گے لیکن آقا کی بارگاہ میں جو ایک توازو اور عجزی کا اور جو ایک عشق و محبت کا جو انداز ہے نا مجھے وہ بھولتا نہیں ہے نائنٹی ٹو میں میری پہلی بار حاضری تھی مدین منورہ میں تو باپا کے ساتھ جب حاضری ہے اس وقت تعمیرات کا سلسلہ جاری تھا جس طرح وہ کونوں سے لگ لگ کر جو جہر ہے نا میں نائنٹی میں ماحول میں آیا نائنٹی ٹو میں میں نے یہ حاضری دی میرے لیے یہ ساری چیزیں ایک بالکل نہیں تھی کہ یہ کیا ہے یہ انداز بھی مگر میں اگر آپ مجھ سے کسم لے تو شاید میں قسم لے لوں کہ وہ نقشہ میرے ذہن میں اب تک بیٹھا ہوا ہے وہ میرے اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو وہ جو چھپڑے جو بنے ہوئے تھے نا وہ جو پارٹیشن اس کا رنگ میرے کو یاد ہے اللہ اور جو کیفیت تھی نا میلے سنت کے پیچھے جو پورا کافلا چل رہا تھا تو میں اس کافلے میں نہیں تھا چل مدینہ نہیں تھا اس کافلے میں نہیں تھا جن مدینہ ہوا نہیں تھا وہ پتا ہی بات میں کر رہے چل مدینہ ہوتا ہی ہے صحیح تو میں تو حج کا فارم بھرنے کے بعد بابا کو کہنے گیا تھا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں بلا گیا شہید مسجد کے باہر ملاقات ہوتی تھی کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو ہمیں سوچے تھے کس فرمایا گا وہ ایک اسلام بھائی نا سات مہینے ہوئے نا ماحول وہ چل مدینہ تو ہو گئے اچھا ہملاقات کر کے باہر نکل گیا نارمل بار ایک اسلائی جنم دینا کیا ہے چل مدینہ یہ چل مدینہ ہونا ہے ارے بھائی جو ہاتھ پیر مارے لیکن وہ فارم وارم سے بھر لیے تھے نہیں ہوئی تو یہ تو وہ جو سفر تھا نا وہ آنکھوں میں ہکے مدینہ کا سرما جو ایک لگانے کے احتیاطی تدابیر تو میلے سنت کا ایک ترا امتیاز ہے احتیاط احتیاط یعنی احتیاط سیکھنیتوں کو امیر سنت سیکھے اللہ اللہ اتنے محتاط ہیں محتاط فی دین بھی ہیں اور محتاط صحت بھی ہر حوالے سے یعنی محتاط جو مجھے آپ کا ایک جملہ بہت یاد آ رہا ہے امیر سنت کا آپ نے ایک جملہ مجھے فرمایا ہے ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارے کام اطمینان سے کرتے ہیں اور ہر کام اپنے وقت پر ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہے ہاں تو یہ اطمینان سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کام اتمن سے کرتے اور کہ ہم نے وقت پہ ہو جاتا تو جب بھی مدین منورہ اللہ تعالی ہمیں حاضری نہیں فرمائے آمین آمین تو بڑے باد مطلب باد کہ اس طرح عاجزی تصاری کے ساتھ حاضری ہو بلکہ پہلے ہی وضو ہو حاضری بھی با وضو ہو داخلہ مدینے, بھی مدینے بھی داخلہ بھی با ہونا چاہیے ایسا نہ ہو جیسے شاید بے جھجھک مدینے میں داخلہ ہوا میرا مگر یہ تو ہوتا ہی ہے کاش پاؤں کے بدلے سر کے بل کر جاتا